اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صل علی رب اشرح <تصفح> صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما کرمات علیکم امہاتكم اذا لكوری محرمات النسبیا نمبر ایک محرماد کا بیان چلا رہا ہے پہلے نمبر پہ ہیں محرماد نسبیا نام آپ محرمات کا بیان اب لکھو محرمات لسمیا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 اس طرح ماں حرام ہے ماں کی ماں بھی کا ہے حرام ہے نانی اسی طرح باپ کی ماں بھی کا ہے دادی پردادی شکر دادی چلے جا گئے تو ہم بہت سے مراد صرف ماں ہیں تمام اصول ہیں لکھ لو تمام اصول مراد ہے حرام کی گئی تمہارے اوپر تماری مائیں نمبر ایک ونا تو نمبر دو اور تمہاری بیٹیاں بیٹھیوں سے مراد بھی کہیں گی تمام فرو بیچا سب ہے و آپ کو قوم تمہاری بہنیں تمہاری بہنے بہنیں تھی یہ تمہاری بہنیں کیا ہوتی پینسالات یہ تمہاری ماں کی بہنے برتا اخے آئی کی بیٹیاں ان کو کیا کہتے ہو ہوتیجیاں نمبر چھ آئی کی بیٹیاں آرام ہے اور نیچے چلے جا بتیجوں کی اولاد بھی کیا ہے آرام تر او یہ نمبر کتنی سات پہن کی بیٹیاں یہ کیا کہتے اس کو ہاں یہ بھی آرام ان کے نیچے بھی آرام یہ سات کیا تھی جی بحرم آدھے آگے ہیں محرم آتے رضایا کی ارزان ہم یہ ہیں بحرم آدھے رضایا دور کی وجہ سے مجھا چلا جس لڑکے نے کسی عورت کا دودھ کیا ہے نا وہ کیا بن گیا وہی دستی کو پے کیا ہے وہ بھی کہیں آرام ہے اس کے اوپر دودھ پینے والے پیار اور جانے بے شیر دے ہم آخے شراب کے اندر آپ نے پڑھا ہے فارسی کرا لکھا ہوا ہے دودھ پینے والی کا سب رشتہ ہو جاتا ہے اس کے بعد دودھ پینے یا نہ لکھ لیا جی محرن آدیاں پہلے محرنماد نسبیا کے مدلا کو اپنے اطلاع کرو کتنا ہی دودھ پلائیں چاہے تھوڑا چاہے بہت پلائیں ماں بن جاتی ہے تم ملا ڈالا اور تمہاری رضائی پہنے ہوئی حرام ہے محرمات نسبیہ کا ذکر تھا محرمات کا ذکر ہے اب محرمات کا دیکھ رہا ہے. محرمات بال مسہرہ سواد کے ساتھ کس کو کہتے ہیں سسرالی کا کہا کہتے ہیں آ, جہاں سے انسان نے شادی کیا ہے سسرالی ہو گیا ہے تمہاری بیویوں کی مائیں تمہاری عورتوں کی مائیں ساس کہتے اس کو خوش دامن بھی کہتے ہیں وہ بھی تمہارے پر کیا ہے آرام ہے تمہاری عورتوں کی مائیں اور خود کی پھر مائیں وہ بھی کہا ہے رب اللہ ربائے جمہ ہے ربی بہن کی ربیبا کہتے ہیں بیٹ بی کی بی بی بی بی بی بی جو پہلے خامن تھے آپ نے ایک آڈر سے شادی کی ہے وہ پہلے خامن سے ہو اس کی بیٹی بی بی کہتے ہیں ربیبا کہتے ہیں سمجھا وہ بھی کہا ہے اور بیوں کی بیٹیاں اللہ کی جو کہ تمہاری بوجھ میں ہیں کہ یہ قید استفادی ہے کیونکہ عام طور پہ عورت اپنے کو ساتھ لاتی ہے نہیں تو پروش پاتی ہے پاون پہ لا تو چاہے بوجھ میں ہوں چاہے آرام ہے یہ قید کیا ہے استفادی جو خیر پہلے تمہاری ان عورتوں سے جس عورت کے ساتھ ہم بستری کی ہے تم نے اس کی بیٹی کیا ہے اور اگر ہم بستری نہیں کی صرف نکھار تھا اور تم نے اس نے گاہ دے دی تلا پھر حلائے اپنا حلائے جمع حلیلا بیوی حلیلا بیوی بی کو قید تمہارے پیٹوں کی بیوی تمہارے بیٹوں کی جو بیوی بی ہے وہ بھی, اور بھی تمہارے پرام پر ہے. ہے تمہارے بیٹوں کی وہ بھی ہے. اللہ ہے. لیکن وہ بیٹے جو تمہارے عتی بیٹے ہیں سر اس لیے کروایا کہ مدد پناہ کی بیوی بیوی بی سے نکال ہے ایک آدمی کسی کو سے بیٹا بنا لے جائے محبت سے وہ کیا ہوتا ہے وہ تو بننا اس کی بیوی سے جائز ہنکار کرنا طلاق وغیرہ دے دے لیکن حقیقی بیٹا جو ہے اس کی بیوی سے آدمی کا نہیں کر سکتا ہمیشہ نہیں کر سکتا لو اور بیویاں تمہارے بیٹروں کی جو کہ تمہارے سل بھی بیٹے حقیقی نیچے لکھو متبنا سے اعتراض ہے حضور کا متبنہ کون تھا بتائیے کہیں مسٹر جناز نہیں تھا کہنا چنا حضرت سید تو حضرت سید نے جب تلاک دی بی, بی زینب کو تو حضور نے نکاح کر لیا نہیں تم دا تھا ہم نے خود تیرا وکاس کیا اللہ تارا خود کر بات ہے اور حرام کیا گیا تمہارے پاس یہ کہ جما دو درمیان اس کے دو بہنے بیک دو بہنے بیات وکاس نہیں آتا چاہے پہنے حقیقی ہوں چاہے پہنے رضائی ہوں مگر جو سنا تمہیں اس کا ارتھ پڑے گا متعلق مت الحمود سنا جو تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں ہے مو سنا موسنات نکاح والی عورتیں جن عورتوں کے دوسری جگہ نکاح ہیں وہ بھی تمہارے پر کیا ہے حرام ہاں مگر ایک صورت علت کی ہے وہ ہلت کی سورت یہ ہے تم جہاز کرو خاص کے ملک کے ساتھ خاصروں کے ملک کے ساتھ کیا کرو جہاد کرو اور جہاد کے اندر وہ عورتیں گرفتار ہو کے آئیں آئے ہیں مرد بھی گرفتار ہو کے آتے ہیں عورتیں بھی گرفتار ہو کے آتی ہیں پھر عورتوں کو باندھی بنایا جائے وہ آپ نہیں بنا سکتے وہ ہاتھ میں بنا سب بادشاہ بنا کے پھر وہ تقسیم کرے تو وہ تمہارے لیے کیا ہے حالات حالانکہ ان کے سامن موجود ہیں کیا موجود ہیں, ہیں تمہاری جائز لیکن اس وقت عائد ہے دیکھ کے اس پانی کو اگر عمل ہے تو وضاح عمل ہونا چاہیے بعد میں جائز ہوگی اور اگر عمل نہیں تو ایک حائد کیا ہے جائے جائے. اس کو کہتے ہیں اس کے برائے رحم جگہ جگہ وہ صنعت اور نکاح والی عورتیں علامہ بہمان گوم مگر وہ لوٹے کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ تمہارے ہو جائے چاہے ان کے خاؤ سنو اطراف اللہ یہ اللہ کام یہ تو ہے جی محرمات اب اس کے بعد فرمایا کہ اس استعمال سوا سب کیا ہیں حالات محرمات کے علاوہ سب حلال ہیں اور میرے عزیز دیکھو دین اسلام ہمیں جس طرح معبولات اور مشروبات کے اندر ہدایت کرتا ہے دین اسلام ہمیں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 وہ تو غلطی تھی کہ وہاں پڑھایا بیٹے کو لیکن غیرت مند انسان تھا اس نے دوسرے سرداروں کو بلایا دوسرے دن کہ بھئی میری دعوت کھاؤ اور سردار پندرہ بیس آ گئے دعوت کے لیے سمجھے ان کے لیے کھانا تیار کیا کھانا پہلے کھلا دیا پھر اسی بیٹے کو بلا اور پسٹول ساتھ رکھ بیٹھا بیٹے کو بلایا کہ بیٹے بتائیے تیری شادی کہاں کرے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 اسلام پاک مذہب ہے اسلام کے برابر کوئی مذہب نہیں پاکی ربھا کے ذریعہ بہید الما بر آزاد ہے تم دسواں حکم ریت نامہ حکم ریت تھا اس کے اندر کس کا بیان تھا بحرماز کا یہ دسواں حکم ریت ہے اس کے اندر محللات کا بیان ہے اور حق مہر کے واجب ہونے کا بیان ہے بیان محللات اور نکاح میں حق مہر کا واجب ہونا اور حلال سنگھی واسطے تمہارے ماں سیوا ان کے ان مزورہ عورتوں کے ماں سوا سب حلال ہیں تمہارے لیے لیکن شرائط کے ساتھ حلال ہیں لیکن کس کے ساتھ پہلی شرط لکھو انتب لو بھی ہم بالکل شرط نمبر ایک یہ کہ تلاب کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ انہیں کیا مانا ہاں کمار کیا جی او باجے باز تلاب کرو اپنے مالوں کے ساتھ شرط نمبر ایک ہے موہ سے نیل شرط نمبر دو مالوں کے ساتھ طلب کرو یعنی حق مار دو دوسری شرط یہ ہے کہ ان کو بیوی بی بنانے والے ہو بحسین کا مان لکھ لو بیوی بی بنانے والے اس حال میں کہ بیوی بی بنانے والے ہو غیر مسافرین نہ شہوت نکالنے والے دوسری شرط یہی ہے بیوی بنانے بی والے ہو نہ شاہوت نکالنے والے آ نہیں کھلو یہ ہر ماتے کی طرف اشارہ ہے یعنی مدا جو شیعہ کرتے ہیں وہ حرام ہے ہر ماتے کی طرف اشارہ ہے میرے عزیز غور فرمائیں کہ مدا کے اندر بیوی بی بناتے ہیں یا صرف شاوت مٹاتے ہیں ایک دو رات چار پانچ رات جتنی ہوا پیسے دے دیے شاوت مٹائی وہ گھر وہ چھ مستقل بیوی بی بناؤ صرف شاوت نہ مٹاؤ تو حرمت متا کس راق اشارہ ہو گیا تو میں نے ہننا نمبر تین نمبر تین یہ ہے کہ حق ماہر جو تم نے مقرر کی تھی نا اس کا ادا کرنا بھی کیا ہے فرض ہے ضروری ہے فما ماں کے نہیں چلے خود طریق شرح ایک پما کا ماں ہے نا اس سے مراد کا ہے طریق شرعی شریعت کا طریقہ بس وہ طریقے شری کہ نفع اٹھاؤ تم ساتھ اس طریقے شری کے مین ہوں نہ ان عورتوں سے بس دے دو ان کو حق مہار ان کی مقرر شدہ فریضہ من مقرر شدا اجور کا من حق مہار بھائی طریقے شری سے نفع اٹھاؤ یا متا کرو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 لاؤ مسجد کے انداز اعلان کرو باقاعدہ لوگوں کو بلاؤ چھپ چھپ کے جو نکاح پڑھے جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلا کسی عورت کو گواہ کر لائے تھے وہ یہ دو تین آدمی ہوں چوبارے میں چھپ کے نکاح پڑھے کیا کرو پیسے بھی بہت دیتے ہیں مجھے بھی کہا کتنے پیسے لوگ ہیں میں کہا بوجھتا ہوں تمہارے پیسوں کے روپئے یہ سمجھی جی تری شریح ہو پورا علیکم پھر فرمایا ہک مارجی مقرر ہوئی پانچ ہزار روپیہ کل بھی میں نے بتایا تھا تو مقرر ہونے کے بعد چاہے مرد بڑھا دے پانچ کے کتنی دے دے گی ساتھ دے اس کی مرضی چاہے اس کی بیوی بی کم کر دے پانچ کے بجائے چار لے لے جائے گئے اور نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر فی ماف کرا گئے تم بیچ اس کے کہ آپ آپس میں راضی ہو جاؤ تم ساتھ اس کے بعد مقرر کرنے کے فریض عام مقرر کرنا بے شک اللہ جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں وہ ملم یا ستے من کم جو لونڈیاں ہوتی ہیں نا لونڈیاں میں نے بھی کہا نا کہ ذرا خرید لونڈیاں ہوتی ہیں تو آج کل ہیں وہ آج کل نہیں ہیں پہلے زمانے میں ہوتی تھی وہ آج کل اس لیے نہیں ہیں کہ تمام وہ کے بعد چاہتے نا انہوں نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ یہ کر دیا ہے سمجھے کہ آپس میں جو جنگیں کریں گے نا ٹھیک ہے مار دھاڑ ہوگی لڑائی بیڑی ہوگی لیکن لونڈیاں کوئی نہ بنائے نہ ہم لونڈیا بنائیں گے نا تم لونڈیا بناؤ گے آپس کے اندر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے فیصلے کا ہم بھی احترام کرتے ہیں کوئی عرض نہیں اگر فیصلہ کر لیا ہے تو ایک سرے پھر لونڈیاں نہیں بک رہی زار خرید وغیرہ نہیں ہے تو پہلے زمانے کے اندر تھی لونڈیاں ان کو فارسی میں کہتے تھے کنیز کہا کہتے تھے تو میں لفظ کنیز کا لکھوں گا تاکہ تمہیں فارسی بھی آ جائے فارسی میں بھی کوئی نہ کوئی مہار ادا کیا کرو پہلے میں نے عرض کیا تھا نا ایک شیر تھا فارسی کا مشکل تھا مختلف شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مولوی صاحبان کو کہہ رہے تھے اس کا مانا بتاؤ اتنے میں میں آ گیا تو میں نے جھانکا فراہمی نہیں نہیں نہیں تم نہیں تم تو فارسی کے شاعر ہو تم سے سوال نہیں کرو گا ایک سے پوچھا کسی کو نہ آیا وہ شیخ کا معنی ادھر ملتان میں نے علماء کے سامنے پڑھا ان کو بھی نہیں ہے, پھر مجھے بتانا پڑا فارسی میں کچھ نہ کچھ مہارت ہونی چاہیے آخر مولانا رومی احمد اللہ علیہ کے شعر بھی تمہیں پڑھنے پڑیں گے یا نہیں تقریب میں پڑھے جاتے ہیں شاید شادی میں پڑھے جاتے ہیں وہ ملم جستے مین کمتن حکم نکاح کنیزاں کنیزاں کس کو کہتے ہیں لانڈیوں لونڈیوں لانڈیوں کے نکاح کا حکم اردو میں لکھنا ہے تو ایسے لکھ لو لانڈیوں کے نکاح کا حکم فارسی میں وہی ہے حکم نکاح کنی ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی فارسی عنوان دیتے ہیں آپ ان کے بیان اور قرآن دیکھو نا فارسی عنوان دیتے ہیں اس میں ایک ایک گا مولی سے پریشان ہو گیا کہنے لگا جی سو گند کا کیا معنی میں نے کہا سو گند کا معنی قسم اس نے سوچا ہو کہ سو دفعہ گند ہوگا کہیں جی آدمی سو گند کس کو کہتے ہیں قسم کو کہتے ہیں اچھا جی غالب کا شیر بھی ہے غالب کہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی پیاری چیز کی قسم کھاتا ہے ہر آدمی اپنی پیاری چیز کی قسم کھاتا ہے لیکن اللہ تعالی کس کی قسم کھاتے ہیں اپنے محبوب کی قسم کھاتے ہیں اللہ امرو کا مجھے تیری زندگی کی قسم ہے لا لاسم بہادر بلا تیرے شہر کی قسم ہے یا نہیں ہر کس کسمبا آچے ازیز میں فرد کہتا ہے ہر کس کسم ب میں فرد سوگند کدگار بجانے محمد صلاحی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 حضرت سید شاہ بخاری رحمتہ اللہ جی یہ شعر بہت پڑھتے تھے یہی آزاد مرتبہ اچھا جی کہاں پہنچ گئے جی تو میرے عزیز یہاں سے حکم کا کے جی نکاح ہے کنیزم کا آپ کو اگر طاقت ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی تو اس سے نکاح کرو دل پر طاقت نہیں تو پھر کس کی جاغت ہے لونڈی کی اجازت ہے لیکن لونڈی کافرا نہ ہو مو میں سمجھے یہ مجبوری ہے سمجھے وہ مجبوری اس لیے ہے کہ لونڈی کا نہ خرچہ تمہیں دینا پڑے گا نہ مکان دینے پڑے گا خرچہ کہاں کھائے گی وہ سردار کے ہاں سب کو وہ دے گا مکان وہ دے گا ہاں تم ایک نفع حاصل کر لو گے جناب سے بچ جاؤ گے لیکن آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت وقت کرنا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 اسے بھی بس مجبوری اجازت دی گئی دیکھو حکم نکاح ہے اور وہ کے نیتا کا دشتا تم میں سے زنا کی طولن کا زنا اور زنا یہ کہ نکاح کرے آزاد عورتوں کے ساتھ موسنا پہلے کا موسنا کیا تھا نکاح والی عورتیں اب کیا منع کر رہے ہو آزاد عورتیں آگے کہیں نکاح بہت صنعت کو معنی کرو گے پاک دامن عورتیں یہ بہت سے معنی ان کے آتے ہیں سمجھے کیونکہ بہت موسن کا سلمان ہے محفوظ کیا تو نکاح والی عورتیں کیا ہوتی ہیں محفوظ آزاد عورت بھی کیا ہوتی ہے محفوظ پاک دامن تو ہی محفوظ کری یہ کہ نکاح کرے آزاد عورتوں کے ساتھ جو کہ مومن ہیں طاقت نہیں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 اور اللہ ہی خوب جانتے ہیں ساتھ ایمان تمہارے کے پھر باس تمہارا باز سے ہے تم بھی کس کی اولاد آدم کی اولاد وہ بھی کس کی اولاد آدم کی اولاد سند فن کے ہوں ہوں نہ بس نکاح کرو ان کے ساتھ آل ہی نہ شرط نمبر اے شرط نمبر اے نکاح کرو لیکن ان کے آہل کے اذن سے آل من مالے مال کو اجازت سے واتو ہنجور ہن شرط نمبر دو اور دوے دو ان کو حق مارا ان کے موافق دستور دے لونڈی کی حق مہار ہوتی تھوڑی ہے آزاد کے بنسپا لیکن دے دو موہ غیر مساف موہ سنات کا من بنائی جائیں لونڈیوں کو من بناؤ صرف شہاوت مٹانے کے لیے نہ نکاح کرو منگوہا بنائی جائیں پھر تمہارے نکاح میں جو ہے نا تو ان کی ذرا حفاظت بھی کیا کرو کیا کیونکہ لونڈی عام طور شار کرتی ہے نا ایسے نہ ہو کہ خوشگی یار بنا کھڑے ایسے کچھ نہ کوئی نگرانی ہونی چاہیے کام تو کرے گی آ جائے گی آخر لونڈی ہے غیر مسافیہات نہ ہوں الانیہ بدکاری کرنے والی الانیہ ظاہر ظہور نہ ہوں الانیہ بد کاری کرنے والی بلا متفظات اقدار اور نہ ہوں بنانے والی پوشیدہ دوست اخدان جمع خد کی ہے پوشیدہ دوست کو کہتے ہیں اور نہ ہوں بنانے والی کا پوشیدہ دوست یہ میں تردن سےردنوا حال کر رہا ہوں کہ یہ موبائل ہے نا موبائل کہ اپنے کنٹرول میں رکھا کرو سمجھے حد تر اپنی بچوں کو بیوی بی کو نہ دیا کرو ایسم آج کل بڑے حالات خراب ہیں سمجھے جی عورتیں گواہ ہو رہی ہیں موبائلوں کے ذریعے پوشیدہ یار ہوتی ہیں باتیں ہو جاتی ہیں ہیں یا نہیں ہیں آ, تو تو ہے بھی خراب دنیا کی تو یہ کیا کریں سر اور نہ بنانے والی پوشیدہ یار فائزہ اوحسین پس جب من بنائی جائیں کون لانڈیاں تمہاری نکاح کے اندر آ گئی لونڈی من بن گئی اب اگر اس سے کوئی گناہ سرگد ہو جائے زنا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 پس اوپر ان کے آدھی ہے وہ سزا جو آزاد اور پہ ہے عذاب ہوئی سزا ذالک کا لمن خاشی آنا ذالک ظال کا کام شار لکھو لکاح کرنا یہ لونڈی سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے جو زنا کا اندیشہ کرے کس کا اندیشہ ہو زناح. اور اگر آدمی زناح سے بچ جاتا ہے روزے رکھ کے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے تو پھر کوشش یہ کرے کہ لونی کے ساتھ نکاح نہ ہونا چاہیے یہ لونی سے نکاح کرنا اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے اندیشہ زناح سے اند کا منہ کیا لکھنا ہے اندیشہ زناح وعن اور یہ کہ سب کرو بے تارک تمہارے لیے اور اللہ بچنے والے مہربان ہے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن در حدیث اور اصلاحی مواد خالق و کلو شہید ہر چیز کی پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف